بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معذر سامعین آج ہم جو کتاب لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے لفظ مولا پر چالیس دلیلیں اب اس کتاب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو پہلا ہے مقدمہ ہے کتاب کا اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ لفظ مولا پر چالیس حدیثیں ہیں جس میں مقدمہ ادبی دلیلیں تاریخی دلیلیں اور دوسری دلیلیں یہ اس میں موجود ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب لفظ مولا پر چالیس دلیلیں مقدمہ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ولایت اور امامت اہل بیت علیہ السلام مانی اسلام اسلام کا مطلب ہے تسلیم الاسلام و تسلیم خدا اور رسول کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا یعنی ان کے حکم اور مرضی پسند اور ناپسند کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے نہ رکھنا ان کی پسند کو اپنی پسند اور ان کی ناپسندگی کو اپنی ناپسندگی قرار دینا خدا ان عالم کی ربوبیت زندگی کے کسی ایک شعبے سے مخصوص نہیں ہے جسم روح فکر خیال اعمال اخلاق انفرادی اجتماعی خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کے احکام کی پیروی کرے خدا وند عالم کی ربوبیت کی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی رسالت بھی کسی ایک شعبۂ زندگی سے مختوص نہیں ہے خدا رب العالمین ہے رسول خدا رحمت للعالمین ہے تسلیم تقاضۂ ایمان خدا نے اپنے اور اپنے رسول کے اختیار کو اس طرح بیان فرمایا ہے اگر خدا رسول کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس سلسلے کوئی اختیار نہیں ہے اور جو خدا و رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا قرآن کریم میں ایک اور جگہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سراسر تسلیم ہونے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے لا پلا و رب کا منہ پی سم ہرا جن مما قویتا وہ یوسل آیت نمبر پینسٹھ آپ کے رب کی قسم اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہ ہوں گے جب تک اپنے مسائل میں آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا قرار نہ دیں اور جب آپ کو کوئی فیصلہ صادر کریں تو اپنے دل میں اس کے متعلق کوئی بھی تنگی اور کلش محسوس نہ کریں اور اس طرح سے تسلیم ہو جائیں جو تسلیم ہونے کا حق ہے پھر اسی بات کو مزید عمومیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا وما آتا کمر رسول پخدو وما نہا کم انہوں فنت ہو و تق اللہ ان الله شدید العقاب سور حشر آیت نمبر سات اور جو کچھ تمہیں خدا کا رسول دے وہ لے لو اور جن باتوں سے وہ منع کریں ان سے دور رہو خدا سے ڈرو یقیناً اللہ شدید عقاب والا ہے ان چند آیتوں پر غور کرنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان خدا اور رسول کے احکام کے سامنے پوری طرح تسلیم رہے اور وہ زندگی کے جس مسئلے میں جو بھی فیصلہ کر دے انسان دل کی گہرائیوں سے اس فیصلے کو قبول کرے اور اس فیصلے کے تعلق سے دل میں کوئی بھی خلش محسوس نہ کرے اور جن چیزوں کو رسول نے اس کو لے لے اور جن باتوں سے منع کرے اس سے دور رہے اگر ایسا نہ کیا یعنی خدا و رسول کے فیصلے پر اپنی پسند کو ترجیح دی یا ان کے فیصلے کی عملی مخالفت تو نہ کی لیکن دل سے پوری طرح قبول نہیں کیا بلکہ خلش محسوس کی تو اس کا انجام کھلی ہوئی گمراہی ہے اور سورہ حشر کی آیت کے مطابق شدید ایک طرف امت کے مسائل کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے قرآن کریم اس طرح سے بیان فرماتا ہے درد مند پیغمبر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سورہ توبہ ایت 128 یقینا تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تم میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے اور وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں ہر سے رٹتا ہے اور وہ مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے اس آیت پہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مسلمانوں کا کتنا درد ہے وہ مصیبتیں جو مومنین پر پڑتی ہیں پیغمبر اکرم کو اس تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کی مشکلات پیغمبر کے لیے شاق ہے اس کے علاوہ انہیں ہدایت کی ایک دھن ہے فکر ہے ہر وقت لوگوں کی ہدایت کا خیال ہے قرآن کریم نے سورہ توبہ کی آیت 117 میں یہ دونوں صفتیں خدا کے لیے استعمال کی ہیں امن ہوں بہم رعوف الرحیم اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خدا کے لیے رعوف الرحیم کی صفت استعمال کی گئی ہے اور سورہ توبہ کی آیت 128 میں یہی صفت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا میں صفات خدا کے مظہر ہیں خدا کی طرح وہ بھی بندوں کے حق میں نہایت درجہ شفیق و مہربان ہیں روف و رحیم ہیں۔ جس طرح خداوند عالم کا کوئی حکم بندوں کے حق میں ظلم نہیں ہے بلکہ اس میں سراسر بندوں ہی کی بھلائی اور فلاح ہے اس کی اطاعت میں اس کی کامیابی و سعادت ہے اور اس کے مخالفت خود بندوں کی گمراہی اور نتیجے میں دردناک عذاب کا سبب ہے اسی طرح حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ اگرچہ حضرت کا کوئی بھی فیصلہ ان کے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ ما و انل الحوا کی روشنی میں ان کا ہر فیصلہ اور ہر بات خدا کا فیصلہ ہے مومنین کے لیے خیر ہی خیر ہے ان کی اطاعت اور فرما برداری میں سعادت اور کامیابی ہے مخالفت میں گمراہی اور دردناک عذاب ہے کیا ممکن ہے کہ پیغمبر اپنا جانشین معین نہ کریں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام امت کے اہم ترین مسئلے کو نظر انداز کر دیں دنیا میں ایک عام انسان جس کے پاس بس معمولی آکل و شعور ہو اگر وہ کوئی کار خیر قائم کرے جس میں نہایت قیمتی سامان تیار ہوتا ہو اور اس کے اہم راز صرف اسی کو معلوم ہو کام کرنے والوں کی اکثریت ان امور میں گہری اور کامل معلومات نہ رکھتی ہو تو کیا وہ اپنے بات کے امور اکثریت کے حوالے کر دے گا وہ جس کا چاہے انتخاب کرے جبکہ ان میں ایک ایسا فرد موجود ہو جس کی مالک نے ابتداء سے تربیت کی ہو سارے اسرار اور رموز اس کو تعلیم دیے ہوں ہر ایک بات سے اس کو آگاہ کیا ہو اور وہ واقعاً حقیقتاً مالک جیسا ہو تو آیا درد مند عقلمند مستقبل کے بارے میں فکر مند مالک اپنے بات کے مسائل کو واضح کیے بغیر چلا جائے گا اور کار خیر کا مستقبل اکثریت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا یا اپنی زندگی میں اس فرد کو معین کرے گا جو اس جیسا ہو اور ہر ایک بات کے واقف ہو تمام اسرار و رموز سے آگاہ ہو ایک عام عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ مالک اپنے انتقال سے پہلے انتظام کر کے جائے گا وہ رسول جو مومنین کے حق میں خدا کی طرح روف و رحیم ہو اس سے یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ انہیں اپنے انتقال کا یقین ہو اور وہ امت کی علمی اور عملی حالت سے بخوبی واقف ہوں اور امت کے لیے کوئی رہنما خلیفہ معین کیے بغیر چلے جائیں ہمیشہ رہنما خدا نے معین کیا ہے اس کے علاوہ رعوف الرحیم پروردگان نے انسانوں کی ہدایت کے لیے خود انہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی ثواب و دی سے اپنے لیے کوئی رہنما اور نبی معین کر لیں اور خدا ان کے منتخب کردہ نبی کو تسلیم کر لے بلکہ خدا انعالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے خود اپنی طرف سے نبی معین کیا امت کا کام خدا کے معین کردہ نبی کو تسلیم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا نبی معین کرنا نہیں ہے اسی طرح خلافت و امامت کا مسئلہ بھی ہے یہاں بھی امت کا کام اپنے لیے رہنما معین کرنا نہیں ہے بلکہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معین فرمائے اس کو تسلیم کرنا ہے حضرت رسول خدا دعوت ذوالشیرہ سے غدیر خم تک ہر ہر قدم پر مختلف مناسبتوں سے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے گیارہ معصوم پرزندوں کو اپنا جانشین اور خلیپہ اور امت کا بلا شرکت غیر رہنمائی معین فرمایا ہے غدیر میں من کنت و مولا کے ذریعے اس اعلان کو آخری اور حتمی شکل دی اور ہر ایک سے بیعت لے کر قیامت تک اجت تمام کر دی رسالت و امامت باب خدا امامت اور خلافت کی بحث صرف تاریخی بحث نہیں ہے نبی صرف خدا کی جانب سے احکام پہنچانے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دروازہ ہوتا ہے اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی رسالت و نبوت کا اقرار کرے تاکہ خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول ہو سکے قرآن کریم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے قل ان کن تم تو اللہ, اللہ غوریم سورہ آل عمران آیت اکتیس اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا تم کو عزیز رکھے گا اور تمہاری گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ گناہوں کا بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یعنی اگر کوئی پیغمبر کو نظر انداز کر کے خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کی صحیح رائے گا ہوگی خدا سے محبت کا راستہ پیغمبر کی پیروی ہے یعنی خدا کی بارگاہ میں عقیدہ نبوت اور پیروی رسالت کے بغیر رسائی ممکن نہیں ہے اگر کوئی پیغمبر کے ذریعے جائے گا تو اس کو خدا کی محبت بھی ملے گی اور اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے ذرا اس آد پر توجہ فرمائیں وسیلہ مغفر جا او کا پستخر لحم ال رسول لوج اللہ طوابن 64 جن لوگوں نے اپنے نقصوں پر ظلم کیا ہے گناہیں انجام دی ہیں اے رسول اگر وہ آپ کے پاس آئیں اور یہاں آ کر استغپار کریں اور آپ بھی ان کے حق میں استغپار کریں تو یہ لوگ یقیناً خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے اس آیت سے واضح ہوتا ہے اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کے سامنے خدا کی بارگاہ میں استغبار کرے اور پھر رسول بھی اس کے حق میں استغبار کرے تب خدا گناہوں کو معاف کرے گا خدا سے قربت اور گناہوں کی مغفرت کے لیے رسول کے پاس آنا ضروری ہے یعنی رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دروازہ ہے اب اگر کوئی کسی اور راستے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرے گا تو وہ ہرگز ہرگز خدا تک نہیں پہنچے گا اہم سوال اس بیان کی روشنی میں ایک نہایت اہم سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہر دور سے متعلق ہے یہ سوال آج بھی نہایت درجۂ اہم ہے کہ حضرت رسول خدا نے اپنے بات خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کس کو دروازہ قرار دیا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا ہے اگر ہم کسی ایسے کو اپنا رہنما قرار دیں جس کو خدا اور رسول نے معین نہ کیا ہو تو اس کی محبت اور پیروی ہم کو کسی بھی صورت میں خدا تک نہیں پہنچائے گی بلکہ در اصل خدا سے دوری کا سبب ہوگی تاریخ اور حدیث متواتر گواہ ہیں کہ حضرت رسول خدا نے خدا کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو دروازہ قرار دیا ہے ان کو اپنا جانشین وسیع اور خلیفہ قرار دیا غدی خم کے تاریخی مجمع میں جو تاریخی خطبہ دیا اس میں جگہ جگہ اپنے بات کے خلافا کا تعارف کرایا اور حضرت علی علیہ السلام کو اس طیب و طاہر سلسلہ ہدایت کی پہلی کڑی اور فرد اول کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا اور ہر ایک سے بیت بھی لی یہ سب اس لیے تھا کہ آ حضرت کو امت کی ہدایت و نجات کی حد درجہ فکر تھی وہ اپنی طرف سے ہدایت کے تمام راستے ہموار کر دینا چاہتے تھے زلالت و گمراہی کے تمام دروازے بند کر دینا چاہتے تھے اگر آج امت خدا اور رسول کے معین کردہ حضرت علی ابن ابھی طالب علیہ السلام اور ان کے گیارہ فرزندوں کو اپنا امام اور رہنما تسلیم کرتی تو کبھی بھی زلالت و گمراہی کا شکار نہ ہوتی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں من کنت مولا فحاذ علی مولا کے ذریعے باقاعدہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا اعلان فرمایا مگر جو لوگ یہ طے یہ بیٹھے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ لفظ مولا کی وہ تفسیر کی جائے جس سے ولایت و خلافت کے علاوہ ہر چیز سمجھ میں آئے اس طرح لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے گیارہ معصوم پرزندوں کو امامت و خلافت سے محروم نہیں کیا بلکہ اس دروازے سے لوگوں کو منحف کر دیا جو خدا تک جو خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ تھا زیارت جامعہ کے یہ فکرے کھترے بلیغ ہیں جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ اہل بیت سے شروع کرتا ہے اور جس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اس نے آپ سے توحید کی تسلیم حاصل کی اور جو خدا کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ کی طرف رخ کرتا ہے جس نے آپ کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے آپ کی ولایت و امامت کا انکار کیا وہ کافر ہے جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہے جس نے آپ کی باتوں کو رد کیا وہ جہنم کے پسترین درجے میں ہوگا ان جملوں سے واضح ہوتا ہے کہ اہلبید علم السلام کی ولایت و امامت کے عقیدے کے بغیر خدا تک رسائی ناممکن ہے اور خدا تک رسائی ہی اسلامی تعلیم کی روح ہے اہل بید علم السلام کی امامت و ولایت کے بغیر اسلام بے روح ہے اگر خدا تک پہنچنا ہے اور اپنی ہر عبادت میں اللہ کے مفہوم کو واقعہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اہل بیت علم السلام کی ولایت و امامت کا عقیدہ ضروری ہے جس سلسلے کے فرد اول حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام فرد آخر ہیں یہ ہے حضرت رسول خدا کے بعد ہدایت و نجات کا پاکیزہ سلسلہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اپنی بات کو حسن ختم دیتے ہیں ابن ابل الحدیث متضری سنی نے نحض اللّہ کے خطبے نمبر 154 کی شرح کرتے ہوئے حضرت رسول خدا کی یہ حدیث نقل کی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہے کہ میری جیسی زندگی بسر کرے اور میری طرح اس دنیا سے جائے اور اس جنت ادن میں رہے جس کو میرے پروگار نے تیار کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد علی کو اپنا ولی قرار دے اور ان کے دوستوں کو دوست رکھے اور میرے بعد معصومین کی پیروی کرے یقیناً یہی حضرات میری اطرت ہیں میری تینت سے پیدا کیے گئے ہیں ان کو علم و پہم عطا کیا گیا ہے میری امت کے جو لوگ ان کی تکزیب کریں ان کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے بھی عذاب ہے جو ان سے رشتہ منقطع کرے خدا وند عالم ان کو میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا سلسلہ امامت کی آخری کڑی حضرت حجت ابن حسن لذکری علیہ السلام کی خدمت میں عید سعید اکبر غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے آبا و تاہرین کے واسطے سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک اپنے دامن ولایت و امامت سے متمسک رہنے کی سعادت عطا فرمائے آمین آئیے اب چلتے ہیں دوسرے حصے پر جسے کہا گیا ہے کہ لفظ مولا پر چالیس دلی حدیث غدیر اپنی صنعت کے اعتبار سے متواتر اور یقینی ہے اٹھارہ ذیل حج سن دس ہجری کو رسول خدا نے ایک لاکھ سے زیادہ انصار و مہاجرین کے مجمع میں من کنت و مولا علی المولا کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کے بلا فصل ولایا تو رہبری کا اعلان فرمایا اب حق سے فراری اور متعصب افراد کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ لفظ مولا کے معنی میں بحث کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ کے خلاف اس کی توجہ اور تفصیل کریں واقع شیتان کے شاگرد کتنے ہوشیار ہیں یہ وہ رش ہے جس کو اہر سنت کے بعض علما نے اپنایا ہے جس میں فخر الدین راضی اور قاضی ازدی اور نظر اللہ قابلی صاحب سواقع پیش پیش ہیں اور انہیں کے نقش قدم پر بعض ہندوستانی علما نے بھی چلنے کی کوشش کی ہے جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب المعت عبدالحق دہلوی سیف المسلول کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور ان لوگوں نے نادان عوام سے حق کو پوشیدہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کے درمیان لفظ مولا کا مقوم گرما گرم بحث کا موضوع رہا ہے اور آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے علما شیعہ لفظ مولا کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں اس کے مطابق اس کا مفہوم امیر سرپرست محافظ اولاب تصرف ہے اس بیان کی روشنی میں رسول خدا کی حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ میں جس کا امیر سرپرست محافظ اور اولاب تصرف ہوں علی کو بھی اس کے حق میں یہی تمام باتیں حاصل ہیں اس بنا پر غدیر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کی خلافت امامت اور ولایت کا اعلان فرمایا ہے لیکن سنت کے علما اس کا کچھ اور مفہوم بیان کرتے ہیں وہ مولا کے معنی دوست بیان کرتے ہیں اس بنا پر رسول خدا کی حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں علماء اہل سنت نے اس مفہوم کے لیے کچھ داستانیں بھی تیار کر لی ہیں اور اس حدیث کو ان داستانوں سے مربوط قرار دیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور زید ہارثہ کے درمیان اختلاف ہو گیا زید نے حضرت علی کی ولایت کا انکار کیا اس وقت رسول خدا نے زید کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی جبکہ زید بن حارثہ حجت الوداع سے پہلے ہی ایک جنگ میں شہید ہو چکے تھے واقع گڑھنا کتنا آسان اور نبھانا کتنا مشکل اس مشکل سے بچنے کے لیے بعض لوگوں نے ایک اور داستان جوڑی کہ یہ واقعہ زید بن ہارثہ کا نہیں بلکہ اسامہ بن زید سے متعلق ہے جبکہ بعض علماء نے ایک اور قصہ تیار کیا کہ کچھ لوگ جو یمن میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ تھے جن میں برعیدہ اسلمہ اور خالد بن ولید تھے ان لوگوں نے یمن کی واپسی پر رسول خدا کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کی شکایت کی اور جب رسول خدا نے دیکھا اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت حضرت رسول خدا نے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی محبت اور ان سے دشمنی نہ رکھنے کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد یہ حدیث بیان فرمائی یہ بات واضح ہے کہ دونوں خود ساختہ واقعات ان متواتر روایتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جن کو اہل سنت نے اکثر محدثین مورخین اور مفسرین نے نقل کیا ہے یہ سارے واقعات غدیر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان باتوں کی بنا پر رسول خدا کی یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و امامت سے متعلق نہ ہوگی اس بنا پر ربض مولا سے متعلق بحث در اصل حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و امامت کی بحث ہے جو دوسروں کے ذریعے غصب کر لی گئی یہ بحث صرف ادبی یا لغوی بحث نہیں ہے علماء شیعہ نے اپنے نظریات کی تائید میں بے پناہ دلیلیں پیش کی ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی معقول جواب نہ مل سکا ہاں حق پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا ہم اس دلیلوں کو متعدد حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا مقدمہ دوسرا ادبی دلیلیں تیسرا تاریخی دلیلیں اور چوتھا دوسری دلیلیں اور قرائن پہلا مقدم لفظ مولا کے معنی سے متعلق بحث شروع کرنے سے پہلے اور مانی اولا بالتصرف اور اولا بن نفس کی وضاحت سے پہلے اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ یہ بحث صرف ان روایتوں سے متعلق ہے جہاں پر حدیث ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے من تو مولا ہو مولا جب کہ بعض روایتوں کے مطابق یہ حدث اس صورت میں نہیں ہے بلکہ ایک اور انداز سے نقل ہوئی ہے جہاں اس شبے کی گنجائش نہیں ہے یہ حدیث رسول خدا کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کو اور واضح انداز میں بیان کرتی ہیں نقل ہوئی سو چھیاسی میں زید بنا رقم سے اس طرح بیان کرتے ہیں تماخ بے رضی اول بیہی فعلی ولی میں جس پر پلویت رکھتا ہوں علی بھی اس کے ولی ہیں تنہی الفاظ کو مؤلف تحفہ اسنا اشریہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد قاضی ثنا اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب صیف المسلول میں نقل کیا ہے دوسرا سیف الدین جوزی نے تذکرۃ الخواص الائمہ صفا 32 میں مولا کے مانی اولا لیے ہیں اور اس کی دلیل خطبہ غدیر کا یہ جملہ اقعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بید علی قال من کنت ولیح و اولا بہی من نفس علا ولیح قرار دیا ہے جس کو حافظ ابو الفرج یاح بن سعید اسپہانی نے نقل کیا ہے تیسرا حمبلی فرقہ کے پیشوا احمد حمبل اپنی مسند جلد پانچ صفا تین سو اکسٹھ تین سو انسٹھ اور تین سو اٹھاون میں برائدہ اسلمی سے اور وہ رسول اللہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آ حضرت نے فرمایا منقن تھو فلی میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں اس روایت کو نسائی نے خسائ ص ترانوے چورانوے ایک اور 103 میں علی علیہ السلام براٮٔہ اور سات سے نقل کیا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن جلد ایک صفحہ بیالیس میں برا ابن اور دیگر صحابہ سے نقل کیا ہے علاوہ اہل سنت کے دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اسی طرح جملہ منکنت مولا فعلی علی ان تین صورتوں میں نقل ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث نبوی میں لفظ مولا سے اولا اور صاحب اختیار مراد ہے کیونکہ حدیثیں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں بہرحال اس اہم بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے لفظ مولا سے متعلق گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوسرا ادبی دلیل علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کے نظریات کے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی لغت اور عربی ادب کی کتابیں ہیں دیکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اہل سنت کے بعض علماء جیسے فخر الدین رازی کا دعویٰ ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ ہرگز اولا ب تصرف کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے درج ذیل باتوں سے اس دعوے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے دوسرا اہر سنت کے بہت سے ادبیوں اور مفسروں نے لفظ مولا کے معنی اولا قرار دیتے ہیں اس طرح کے ادبیوں اور مفسروں کی تعداد کم سے کم پچاس ہے ان گواہیوں کے باوجود کوئی متاسب یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ لفظ مولا ہرگز اولا کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے اور کیا ان گواہیوں کی موجودگی میں جملہ من کن تو مولا مولا کا مفوم اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ مجھے جس پر الوئیت حاصل ہے علی کو بھی اس پر الوئیت حاصل ہے اور کیا علی علیہ السلام کی امامت کے لیے جملہ کافی نہیں ہے تیسرا مولا اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے بہترین دلیل خود قرآن مجید ہے پرانے مجید میں متعدد آیتوں میں یہ الفظ اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے خدا بند عالم کا ارشاد ہے ما وا کم انار یا اہل سنت کے عظیم مفسرین جیسے کلوی زجاج پرا ابو عبیدہ اخفش ابو زید مبرد ابن ابناری علی ابن عیسی ثالبی واحدی زمخشری بغوی بیزاوی اور نفسی وغیرہ نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم وہی تمہارے لیے اولا ہے اگر ہم اس آیت کا مہم وہ بیان کریں جو اہل سنت حدیث غدیر کے بیان کرتے ہیں تو بات باتہ خیز ہو جائے گی کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وہی تمہارے دوست ہیں فخر الدین رازی جیسے افراد جو مولا کے معنی اولا قرار نہیں دیتے ہیں وہ اپنے رہبروں کی طرح قرآنی مطالب سے بے خبر ہیں چوتھا حدیثوں میں بھی مولا اولا کے معنی میں کافی استعمال ہوا ہے رسول اکرم نے فرمایا الامراتو نکحت بغیر بےغیر مولا پکاحا باطل اگر کوئی عورت اپنے بلی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل تمام محدثین نے مولا کا مفہوم اولا بہا اور المالکو اس کا سرپرست اور اس کے امور کا حاکم بیان کیا ہے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں رسول خدا سے روایت نقل کی ہے انا على ارض من اللہ اولس بھی فَأَيُّكُمْ مَا فَأَنَا <مولا> روح زمین کے تمام مومن پر اولا بتصرف ہوں اور اگر کوئی فرصت یا جائیداد چھوڑے تو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں اس روایت میں بھی بہت ہی واضح انداز میں مولا کے معنی اولا لیا گیا جس پر حدیث کا ابتدائی جملہ اول الناس پہ گواہ ہے یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ دوسری حدیثوں میں تو مولا کا مفہوم اولا مالک اور صاحب اختیار کے ہوں مگر صرف حدیث غدیر ہی میں اس معنی میں استعمال نہ ہو سکتا ہو کیا یہ امتیازی برتاؤ تعصب اور جہالت کی بنا پر نہیں ہے پانچواں عربی اشعار میں بھی مولا اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے مولقات خمس میں کا شعر اس سلسلے میں کافی مشہور ہے اور علماء لغت نے اکثر اس سے استفادہ کیا اور جب قدیم زمانوں سے یہ لفظ اولا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو کس طرح سے یہ جاہل اور متاثر افراد دعوی کرتے ہیں کہ یہ لفظ اولا کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے اور من کن تو مولا علی مولا کا مطلب حضرت علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے تیسرا حصہ تاریخی دلیل ہے ایسے متعدد تاریخی واقعات ہیں جو اس حقیقت پر گواہ ہے کہ من کن مولا فعلی مولا کا مطلب حاکم سرپرست رہنما اولہ بن نفس ہے زیل میں چند واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں چھتا جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس عبارت کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کا تعریف کرایا اسلام کے مشہور معروف شاعر حسان بن ثابت انساری نے رسول خدا سے اجازت لے کر اس موقع پر چند اشعار لکھے اور ان اشعار میں مولا کا مفہوم امام رہبر اور ہادی قرار دیا ہے پکالم بآی امام و ہادی اور پھر رسول خدا نے ان سے کہا کہ اے علی کھڑے ہو بے شک میں اپنے بعد تمہاری امامت و ہدایت سے راضی ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا سے رسول خدا نے امام و ہادی مراد لیا ہے اور اس مشہور معروف جملے سے حضرت علی کی امامت و رہبری کا اعلان کیا ہے ان اشعار کو اہل سنت کے مشہور و معروف علماء نے نقل کیا ہے ساتواں جب ماویہ نے مولا کائنات کے نام اپنے ایک خط میں اپنے فضائل و مناقب کا تذہرہ کیا حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کیا ہند جگر پار کا بیٹا اپنی بڑائی جتا رہا ہے اس وقت پورن چند اشعار کہہ کر اپنے کاتب کو حکم دیا اس کو ماویہ کے جواب میں ارسال کر دو ان اشعار میں ایک شعر یہ بھی تھا خدا نے میری تم لوگوں پر واجب کی ہے ان اشعار کو اہل سنت کے چھبیس معتبر علما نے اپنی کتابوں میں نقل کیا جس کی بنا پر ان اشعار کی صحت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کیا اس سلسلے میں اس ذات کی گواہی کافی نہیں ہے جو باب مدینت العلم ہے اور حق جس کے ساتھ ساتھ ہے آٹھواں تاریخ اسلام میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں اس حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری پر استطلال کیا گیا ہے اور طرف مقابل جو حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں میں ہوتا نے کبھی اس استطلال پر اعتراض نہیں کیا جنگ سفین کے موقع پر قیض بن سعد نے اشعار پڑھے وہ علی امام و اماموں نسوان عطابی تنظیم یوم قالبی من کنت مولا مولا خطب جلیل آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قیس بن سعد جیسے صحابی رسول نے بھی حدیث غدیر کا مطلب حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا نواں جب ماویہ نے خاندان بنی امیہ کے قدیمی اور وفاداری عاص کو مصر کا گورنر معین کیا عمر عاص نے ماویہ کو مصر کا خراج ارسال نہیں کیا ماویہ نے عمر عاص کو خط لکھا کہ فوراً مصر کا خراج روانہ کرو عمر ابن آس کو اس طرح کے خط کے توقع نہ کی اس نے اس کے جواب میں یشعار ماویہ کو روانہ کر دیے اور اس میں اس بات کی وضاحت کی کہ اس کی حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کس قدر زحمت برداشت کی ہے جبکہ وہ ماویہ خلیفہ برحق نہیں تھا اگر حق کی بات ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت برحق ہے یہ اشعار اس کا سبب ہوئے کہ پھر اس کے بعد ماویہ نے عمر آس سے کوئی تارز نہیں کیا, کیا عمر آس کی تصریح اور ماویہ کے سپود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حدیث غدیر کا مفہوم حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت ہے اور کیا پیروان ماویہ اہل سنت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے ان میں بعض اشعار ہیں وہ قد سمنا من و سا یا مخصرۃ پی علی وفی یوم خم رقی ممبرا و بلغا ولفا لم ترحل مرعت من مستخل وفی کف ہُو کف ہُونا یونادی بمر العزیز العلہ و کالفمن کنت ملا علی یومنولی اور ہم نے رسول خدا سے حضرت علی کے بارے میں کتنی خاص خاص باتیں سنی ہے اور غدیر خم کے دن وہ ممبر پر تشریف لے گئے اور پیغام پہنچایا خدا کے حکم سے ان کو یعنی علی علیہ السلام کو مومنین کو امارت عطا کی ان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھا اور خدا کے حکم سے اعلان کر رہے تھے اور فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے بہترین ولی ہیں دسواں عمر ابن آس کا دوست دربار معاویہ کا شاعر عموی مزاج محمد ابن عبداللہ حمیری اور دو شاعروں کے ساتھ معاویہ کے دربار میں تھا اس وقت عمر آز بھی وہاں موجود تھا معاویہ اپنے ابو سفیان نے وہاں موجود شعرا سے کہا علی کے بارے میں کچھ بات کرو اور ہاں دیکھو حق کے علاوہ اور کچھ نہ کہنا میرے انعامات کی لالچ میں علی کی مخالفت میں بات نہ کرنا حمیری کے ساتھ شاعروں نے نامناسب اشعار پڑھے اس پر ماویہ نے ان کی مذمت کی ان کے اشعار کسی قدر حق سے دور تھے کہ ماویہ نے بھی مذمت کی اور جب خمیری کی باری آئی اور اس نے دیکھا کہ کم از کم اس وقت ماویہ اور عمر آس کی طرف سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے بلکہ کچھ انعام بھی امید ہے اس نے اشعار کے درمیان یہ شعر پڑھا تنا سوا فی خم من الباری ومن خیر الانام۔ خدا اور رسول کی جانب سے خم کے دن علی کے منصوبہ امامت نے کہ ابتدائی اور قدیم سنت بھی علی کی امامت اور رسول خدا کی جانب سے غدیر خم کے دن منصوبہ امامت ہونے کے مترف تھے وہ حضرات جو اپنے کو سلف کا پیرو کہتے ہیں اور اپنے کو سلفیہ کہتے ہیں کیا کہ ان کے لیے ماویہ عمر و آز جیسے صرف کی پیروی ضروری نہیں ہے گیارہواں غدیر خم کے دن رسول خدا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کو اسلام کے اکثر شعراء نے نظم کیا ہے علامہ مینی علیہ رحمان نے اپنی گرا قدر کتاب الغدیر میں موتبر اسناد و مدارک کے ساتھ پنچانوے قصائد نقل کیے ہیں ان تمام قصائد میں غدیر خم کے دن حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کی تشریف کی گئی ہے جب ہر دور میں شعرا اور ارباب ادب نے اپنے اشعار میں من کنت مولا فعلی کا مطلب خلافت امامت علویت لیا ہے اور اسی کو نظم کیا ہے اب اگر کوئی اس روشن حقیقت سے انکار کرے تو اس کو اندھا تاسب کچھ فکری اور بد سلیقے کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اگر کوئی دین کی روشنی میں ضو بسارت کی بنا پر سورج نہ دیکھ سکے اور اس کو رات کی تاریخی ہی پسند ہو تو اس کا کیا علاج بارہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب عمر کے معین کردہ شعرا کے مجمع میں عثمان عبد الرحمان بن اوب ساد وقاص زبیر اور طرح کے سامنے جب اپنے فضائل کا ذکر کیا اس میں حدیث غدیر کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا انشادا کم بلدا ہے احدا کال الحسل میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں تم میں سے میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہو میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے خدا یا اس کے دوستوں کو دوست اس کے دشمن کو دشمن رکھ اور اس کی مدد کرنے والوں کی مدد کر سب نے کہا خدا گواہ ہے آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یعنی اس پورے مجمع نے جو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے اکٹھا ہوا تھا اس نے اعتراف کیا کہ غدیر خم کے موقع پر رسول خدا نے حضرت علی کو خلافت و امامت کے لیے منسوب کیا وہاں موجود کسی ایک نے بھی یہ تعوین نہیں کی کہ اس حدیث میں مولا سے مراد دوست ہے ولی اور حاکم نہیں ہے نہیں معلومر جدید کے علماء یہ دور کی کوڑی کہاں سے لائےواں حضرت علی علیہ السلام نے خلافت عثمان اور جنگ جمل کے دوران بھی اس حدیث سے استقبلال کیا ہے بلکہ اس طرح کی بحثوں میں عمار یا صرف ابو ہریرا دوسری ابو ایوب انصاری کوزائمہ بن ثابت ضو بن ثابت جیسے رسول خدا کے بزرگ صحابہ موجود تھے ان میں کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے حضرت علی علیہ السلام کی تائید کی اس طرح کی بحثیں اور مناظرے سے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن جعفر ازبغ بن نباتا عمر ابن عبدالعزیز اور معمون وغیرہ نے بھی انجام دیے ہیں اور کبھی بھی مقابل والوں نے اس استدل پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے اور لفظ مولا کے معنی میں کوئی بحث یا تعویل نہیں کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی تعویلیں بعد دور کے شیاتین کی ایجاد ہیں تفصیلات کے لیے الغدیر جلد ایک صفا 122 سے ایک رجوع فرما چودواں واقع غدیر کے پچیس سال بعد یعنی پینتیس ہجری میں جب کافی لوگ انتقال کر چکے تھے یا شہادت پا چکے تھے کچھ لوگ دوسرے شہروں کی جانب ہجرت کر چکے تھے اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے تھے جبکہ بعض دوسرے حق فروخت کر چکے تھے بعض دشمن کے خوف سے تقیمے تھے اسی کے ساتھ ساتھ دشمنان فضائل کو مٹانے اور دوسروں کے فضائل گڑھنے بنانے میں مشغول تھے ایسی صورت میں بات کچھ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ افراد جو واقع غدیر میں شریک نہیں تھے یا جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور ایمان بھی کوئی مضبوط نہیں تھا یہ لوگ واقع غدیر کے بارے میں فکر کرنے لگے اس موقع پر حضرت امین علیہ السلام نے کوفے میں موجود اصحاب اور تابعین کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں موجود لوگوں سے دریافت فرمایا کہ صرف وہ افراد واقع غدیر کی گواہی دے جو اس روز موجود تھے اور جنہوں نے خود رسول خدا کی زبانی حدیث سنی ہے تقریباً تیس افراد مجوے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے خود رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آ حضرت نے فرمایا السط اولا بکم بن انفو سکم کل نہ بلا یا رسول اللہ تو کل من کنت مولا جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے باس کے نام یہ ہیں ابو ایوب انساری ابو زینب بن عوف سحل بن حنیف عبد الرحمن بن عبد الرب ابو حرائرہ دوسی نعمان بن اجلان خزائمہ بن ثابت زشہادتین زش عبداللہ ثابت رسول خدا کے قادم حباشی بن جنان عبایدہ بن عازب ثابت بن درمیا اس مجمع میں زید بن ارقم بھی موجود تھے انہوں نے گواہی نہیں دی مولا کائنات نے ان پر لانت نے ان پر لانت کی اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھی ہو گئے ابن کثیر الکامل جلد پانچ سفا دو سو گیارہ میں ابن اسیر نے اسد الغاب جلد چار سفا اٹھائیس میں امام احمد حمبل نے مسند جلد چار صفحہ تین سو ستر میں آیا یہ واقعہ جو یوم الرحبہ کے نام سے مشہور ہے ان افراد کے لیے کافی نہیں ہے جو صاحبہ کرام کی محبت اور پیروی کا دم بھرتے ہیں پندرہواں اہل سنت کے عظیم مفسر ضمکشری نے ربیع العبرار میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ ماویہ ایک سال حج کرنے گیا وہاں اس نے سیاہ مگر بہادر اور دلیر عورت اکروما کو بلایا اور اس سے کہا میں نے تم کو یہ دریافت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ تم علی کو کیوں دوست رکھتی ہو اور مجھے کیوں دشمن عورت نے کہا اگر جواب دوں تو کیا امان میں رہوں گی ماویہ نے کہا ہاں عورت نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا میں علی کو اس لیے دوست رکھتی ہوں کہ غدیر خم کے دن جہاں تم بھی موجود تھے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا نہ کہ تمہاری اور اس لیے دوست رکھتی ہوں کہ علی مسکینوں کو دوست رکھتے ہیں اور دیداروں کا احترام کرتے ہیں اور تم لوگوں کا خون بہاتے ہو اور تفرقہ ایجاد کرتے ہو قزاوت میں ظلم کرتے ہو جب غدیر کا اعلان پردے میں رہنے والی اور گھر کی چار دیواری میں محدود عورتوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا اور بات اس قدر عام ہوئی کہ عورتیں اس سے استدلال کرنے لگیں اور مقابل کو لاجواب کرنے لگیں تعجب ہے کہ علماء علیہ السنت سے یہ واقعہ کیوں کر پوشیدہ رہ گیا سولما رسول خدا کے خدبے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ رسول بلک ما انزلہ علیکم ربک وئن لم تفعل فما بلکت رسالتا واللہو یعصمکا من الناس اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا سورہ معدہ آئے سرسٹ سر. کیا اس اہتمام کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا بس علی علیہ السلام کی دوستی کا اعلان کرے اور علی کی دوستی کے اعلان میں کون سا خطرہ تھا جس سے حفاظت کی بات کی جا رہی ہے اعلان کے لیے جو اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کا اعلان ہے جس کا نہ پہنچانا کار رسالت انجام نہ دینے کے مترادف ہے سترواں خطبہ مکمل ہونے کے بعد آئے اکمال الکمل تو رکم دین اکم وات نعمتی و رضی تھرکم السلام دین آج علی کی ولایت کے اعلان سے دین کامل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئیں اور خدا اس دین سے راضی و خوشنود ہو گیا سورہ مائدہ آیت تین جس کے رہنما اور پیشوا حضرت علی علیہ السلام ہے اگر غدیر میں علی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہ تھا تو اس آیت کو کس طرح بیان کریں گے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا اعلان تو اس سے پہلے بار بار کر چکے ہیں غدیر کے دن کس چیز کا اعلان ہوا جس سے نعمتیں مکمل ہو گئیں اور خدا راضی ہو گیا حضرت کی ولایت کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس آیت کی شان نزول معلوم کرنے کے لیے اس آیت سے متعلق تفصیلیں ملاحظہ ہوں اٹھارواں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں خدا کے حکم سے مولا اور حاکم میں معین کر چکے اور یہ بات ہر طرف پھیل گئی ہارض بن نومان فیری رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ نے شہادتین توحید اور رسالت کی گواہی چاہی ہم نے دی آپ نے نماز زکات اور حج واجب کیا ہم نے قبول کر لیا لیکن آپ اس پر راضی نہ ہوئے اب آپ نے اپنے چچا جات بھائی کو ہمارا حاکم معین کر لیا اور فرما دیا جس کا میں رہبر ہوں اس کے علی رہبر ہے آیا یہ اعلان آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی طرف سے رسول خدا نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یہ خدا کا حکم ہے یہ سن کر حارث اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا اپنے اونٹ کی جانب چلا خدایا اگر یہ حکم تیری جانب سے ہے تو مجھ پر پتھر یا عذاب نازل کر ابھی وہ اپنے اونٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا پھر یہ آیت نازل ہوئی واقع حالث کا سوال خود بتا رہا ہے کہ غدیر میں رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری کا اعلان فرمایا ہے اور جو کوئی اس واقعے سے حضرت علی کی رہبری کا انکار کر رہے ہیں اور واقع غدیر کی من مانی کر رہے ہیں وہ ہارث کے واقعے سے سبق لیں کہیں ان پر بھی عذاب نازل نہ ہو گرچہ ان کی عقلوں پر پہلے ہی پتھر پڑے ہوئے ہیں انیسواں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی ولاعت و رہبری کا اعلان فرما چکے آپ نے انصار و مہاجرین سے فرمایا جاؤ اور علی سے کہو اے علی ہم آپ سے عہد کرتے ہیں اور زبان سے معاہدہ کرتے ہیں اور ہاتھوں سے بیعت کرتے ہیں کہ اس بات کو اپنی اولاد تک پہنچائیں گے اور اس عہد میں رد و بدل نہیں کریں گے آپ ہم پر گواہ ہیں اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے اور علی کو امیر کہہ کر سلام کرو اور اس اس اس کے کے بعد کہو حمد ہے اس خدا کے جس نے ہمیں اس طرف ہدایت کی اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے کیا ان تمام باتوں سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری سمجھ میں نہیں آتی بیسواں ابو بکر اور عمر ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے رسول خدا کا پیغام سننے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی ان کے بعد انصار و نے بیعت کی ان لوگوں نے بیعت کرتے وقت حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہہ کر مبارکباد دی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو یا علی آپ ہمارے مولا ہو گئے تاجو بہ کیا حضرت ابو بکر و عمر تو اس حدیث سے ولایت اور خلافت سمجھے اور ان کے جا اور محبت کا دم بھرنے والے ندوی نعمانی وغیرہ کچھ اور مطلب نکالے نہیں معلوم یہ لوگ کس کے پیروکار ہیں اکیسواں حضرت رسول اکرم نے غدیر کے دن حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد اپنا ماما مبارک صحاب اپنے سریا تھر سے اتار کر حضرت علی کے سرا دس پر رکھا اور اس طرح ان کو تاج ولایت و امامت عنایت فرمایا اور اس کے بعد پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا من کن تو مولا ہو مولا یہ واقع اہل سنت کے ان عظیم علماء نے درج کیا ہے پہلا شہاب الدین نے میں دوسرا جمال الدین شیرازی نے میں اور تیسرا زرندین نظم درسمتین میں کیا یہ تاج پوشی اور رہبری و خلافت کی دلیل نہیں ہے علماء اہل سنت ان تمام دلیلوں کے ہوتے ہوئے پھر کیوں حق قبول نہیں کرتے ہیں اور خامخواہ کی تعویلات میں کیوں وقت ضائع کرتے ہیں چوتھا دوسری دلیل ہے اگر کسی عبارت کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے سمجھا جائے اور اس جملے کو پوری عبارت سے جدا کر کے بحث کا موضوع بنایا جائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے اور اصل مطلب تحریف کا شکار ہو جائے اس لیے ضروری ہے کہ جملے کے معنی و تفتیر بیان کرتے وقت پوری عبارت کو پیش نظر رکھا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت اور حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے تب صحیح مفہوم واضح ہوگا اور پوری بات سمجھ میں آئے گی جملہ من کنت مولا ہو فلیون مولا بھی اس طرح کا ایک جملہ ہے اس جملے میں مولا کے معنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول خدا کے پورے خطبے کو مد نظر رکھے اس سے قبل اور بعد کے جملوں کو ذہن میں رکھے اور دوسرے کرائن کو ساتھ ساتھ رکھے تب اس کے حقیقی معنی واضح ہوں گے ورنہ حقیقت واضح نہ ہوگی بائیسواں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمانے سے پہلے لوگوں سے اس طرح سوال فرمایا تھا کیا میں تم پر خود تم سے زیادہ اختیارات نہیں رکھتا ہوں سب نے کہا یقیناً آپ کو ہم سے زیادہ اختیار حاصل ہے اس کے بعد رسول خدا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا من کنتھو مولا ہو فعلی مولا جس پر مجھے سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں اس پر علی کو بھی سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں اس ابتدائی جملے اولا بک کو اہل سنت کے چونسٹھ محدثین جیسے احمد بن حنبل ابن ماجہ نسائی ترمیزی تبری حاکم نشا ابن کثیر سیوتی نے نقل کیا ہے کیا یہ پہلا جملہ دوسرے جملے کی وضاحت نہیں کر رہا ہے تیسواں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ انی دعیتو مجھے موت کی دعوت دی گئی ہے اور میں نے قبول کر لیا ہے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب زندگی کے بہت زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے ہیں اور پیغمبر اکرم اپنے بات اپنے جانشین کا اعلان کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر اور امن نے ایسا ہی کیا تھا دونوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یا اپنا جانشین مین کیا یا اس کا طریقہ کار مین کیا. کیا یہ سارے قرینے اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ جملہ من کنت مولا حضرت علی کی ولایت و امامت سے متعلق ہیں اور اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے چوبیسواں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ تمام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا پل یب لے الغائب موجود افراد ان تک یہ خبر پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے اگر روز غدیر کا تمام پروگرام خطبہ اعلان ولا بیت مبارکباد تاج پوشی جناب حسان کے اشعار صرف اس لیے تھا کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے اتنا زیادہ انتظام اور اہتمام کیا جائے کیونکہ علی کی دوستی پہلے سے ہی بیان کی جا چکی ہے اور خود قرآن کریم کا ارشاد ہے المؤمنون با لیا بعد مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے اس اہتمام اور تاکید سے بات صاف ظاہر ہے کہ بات رسول خدا کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے جانشین اور خلیفہ ہونے کی ہے پچیسواں خود بہت تمام کرنے کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکمال الدین و اتمام النا ردی رب میرے سال تھی ولادی خدا بزرگ و برتر ہے اس کی کبریائی ہے کہ دین کامل ہوا نعمتیں تمام ہوئی اور پروردگار میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے راضی و خوشنود ہو گیا یہ عبارت ترمیزی نسائی حاکم نشا احمد حنبل تبری اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے لفظ رسالت اور ولایت صاف صاف بتا رہا ہے کی علی کی دوستی نہیں بلکہ ولا تو رہبری مراد ہے چھبیسواں رسول خدا نے خطبہ تمام کرنے کے بعد پر مایا اللہ ان علیہ قد بلخ تو نسخ تو خدایا تو گواہ ہے کہ میں نے بات پہنچا دی اور نصیحت کر دی اس سے واضح ہو رہا ہے کہ رسول خدا نے جو بات بیان کی ہے وہ نئی بات ہے جب کہ حضرت علی علیہ السلام اور اہل علم کی دوستی کوئی نئی بات نہیں ہے اس کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا ہے ستائیسواں خطبہ تمام ہونے تمام لوگوں سے بیعت لینے اور اس عہد و پیمان کی تاخیر اور توسیق کے ساتھ ساتھ جیسا کہ محمد بن جرائر تبری نے کتاب الولایا میں زید بن ارکم سے نقل کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمو سلیم و علی بے علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو سب کو یہ حکم دینا کہ امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو اس سے صاف ظاہر ہے کہ بعد حضرت علی کی ولایت اور رہبری کی ہے ورنہ اگر بعد محبت اور دوستی کی ہوتی تو فرمانا چاہیے تھا کہ محب المؤمنین کہہ کر سلام کرو اس بات کو اہل سنت کے تمام علماء بخوبی جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے لقب میں ولایت و امامت ریاست و قیادت شامل ہے انہوں نے یہ رقب حکمرانوں کے لیے استعمال کیا ہے دوستوں کے لیے نہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت علی کی خلافت کو ہر ایک تسلیم نہیں کرے گا منافقین اور حاسدین اس کو دل سے قبول نہیں کریں گے اس لیے رسول خدا نے ان کے حق میں دعا کی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو دوست رکھے اور ان افراد پر لانت اور نفرین کی جو ان کو دشمن رکھے رسول خدا کی یہ دعا اور بد دعا اہل سنت کے اکثر محدثین اور مورخین نے نقل کی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی امامت و ولاد کے اعلان کے بعد فرمایا اللہ من وال من والا و آد من آدہ ونصر من نصرہ وخزول من نسرا وق زول من خزر تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ علی سے دوستی رکھنا اور ان کے احکام کی پیروی کرنا رسول خدا کی دعا میں شامل ہونا اور حضرت علی کی نافرمانی اور ان کے حکام سے سرکشی رسول خدا کی لانت کا سبب ہے رسول کی یہ دعا اس بات کو بھی واضح کر رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام معصوم ہے یعنی علی کی دوستی کسی بھی مرحلے میں گناہوں کی دعوت نہیں دے سکتی ہے کیونکہ کسی کی مکمل پیروی کا حکم اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ معصوم ہو اور کردار ہر طرف کی برائیوں سے پاپ و صاف کو اور جو بھی علی کی مخالفت کرے گا وہ رسول خدا کی بد دعا اور نفرین میں شامل ہوگا اہل سنت کے بہت سے مورخین محدثین اور مفسرین جیسے تبری وغیرہ نے زید بن ارقم حذیفہ سیدا اور عامر بن لی سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یا تشحد کالو نش حد اللہ اللہ کالا تم کالو اندر کال فمن ولیم کالو اللہ رسول مولانا درب بےد ہو اللہ ازد اللہ فام ہُال من یقن اللہ و رسول ہُو مولا حاض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کس چیز کی گواہی دیتے ہو سب نے کہا خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی پھر رسول خدا نے دریا فرمایا تمہارا ولی کون ہے؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول رسول ہمارا ولی ہے پھر رسول خدا نے علی کو اٹھایا اور فرمایا جس کا خدا اور اس کا رسول ولی ہے اور اس کا یہ علی بھی ولی ہے اگر یہاں بھی تعصب اور کچھ فکری کی بنا پر مولا کے مانی دوست کے بتائے جائیں تو کتنی غیر مناسب بات ہوگی پھر اس ترجمے کی بنا پر یہ جملہ پہلے جملوں سے بالکل بے ربط ہو جائے گا اور بے ربط بات کرنا خدا اور رسول سے بعید ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ رسول خدا کے کلام کا مطلب یہ لیا جائے کہ خدا اور رسول جس کے ولی ہیں علی اس کے ولی ہیں اور جو خدا اور رسول کی ولایت تسلیم نہیں کرتا اس کو علی سے کیا سروکار تیسواں اگر غدیر کے وقت اور حالات کو نظر میں رکھا جائے تب بھی ولی کے علاوہ کوئی اور مانی بیان کرنا سخت دشوار اور غیر مناسب ہے رسول کی حج سے واپسی درمیان سفر کھلا اور بے آب و گیا میدان دو پہر کا وقت غذب کی گرمی قیامت کی تمزات آگے بڑھ جانے والوں کو بلانا پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کرنا نماز ظہر عصر کو ملا کر پڑھنا پالان شطر سے ممبر بنانا خطبہ دینا اپنی موت کی خبر دینا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرنا جملہ تین مرتبہ تکرار کرنا یہ سارا اہتمام اس لیے تھا کہ رسول فرمائیں کہ جس کا دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں کیا یہ مضحکہ خیز نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے وہ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت ہر طرح کی بات اور ہر طرح کا اعتراض برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے خدا اور رسول پر حرف آتا ہو مگر وہ مولا کے معنی ولی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے پیچھے کون سا راز ہے یا وہ کون سی الجھن ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے اکتیسواں یہ بات نہایت درجہ قابل افسوس ہے کہ غدیر کے دن رسول خدا نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور جس کو ایک لاکھ سے زائد صحابہ نے سنا تھا لیکن اکثر محدسین اور مورقین نے اس پورے خطبے کو نقل نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اتنا ہی لکھا کہ ایک پسی و بلی خطبہ ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تفصیل کے سات عظیم و ابو جعفر محمد بن جریر تبری نے زید بن ارکم سے نقل کیا ہے اگر اس خطبے کو غور سے پڑھا جائے اور اس کے ہر جملے پر توجہ دی جائے تو منصف مزاج اور حقیقت کے متلاشی کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ من کن تو مولا کا مقصد رہبری کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے خطبے کے بعد جملے اس طرح ہیں خدا کی جانب سے جبرائیل میرے پاس آئے ہیں کہ میں اسی جگہ ٹھہروں اور ہر گورے کالے کے لیے یہ واضح کر دوں کہ ان علی ابن نے طالب اخی وسیع وہ خلیف تھی و, و امامی کہ یقیناً علی ابن ابھی طالب علیہ السلام میرے بھائی ہیں میرے وسی ہیں میرے خلیفہ ہیں اور میرے بعد امام ہیں امام خدا نے واجب کی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا پین اللہ مولا کم والا امام کم تم ماں ان تفیح من سلب ہی اللہ قیام خدا تمہارے ولی ہیں علی تمہارے امام ہیں اور قیامت تک امامت ان کے سلم سے میری اولاد میں رہے گی ہونا ان کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے ایک اور جگہ فرمایا ہاذا وسیع علمی وہ خلیفتی من آمن بھی یہ میرے بھائی ہیں میرا وسیع ہے میرے علم کا خزانہ دار ہے اور ہر اس شخص کے لیے میرا جانشین ہے جو مجھ پر ایمان لایا ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا خدا کا نور مجھ میں ہے پھر علی میں پھر علی کی نسل میں مہدی قائم تک یہ تمام جملے جو ہم نے اہل سنت کے بقول امام المورقین محمد بن جرائر تبری کتاب الولایا سے نقل کیے ہیں من کنت مولا علی مولا کی وضاحت کے لیے کافی نہیں ہے ان تمام قرینوں اور دلیلوں کی موجودگی میں پھر بھی کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ مولا سے مراد اولا بن نفس اور اولا بن ہے اور حضرت علی کو ہر ایک پر الوعیت و فوقیت حاصل ہے ان کی موجودگی میں کسی اور کو خلافت و امامت زیب نہیں دیتی ہے بتیسواں خطبہ تمام کرنے کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھی مبارک امام مبارکباد مجھے باد مبارک دو کہ خدا نے مجھے نبوت کے لیے مخصوص کیا اور میرے اہل بیت کو امامت کے لیے یہ جملہ حافظ خرق نے شرف المصطفی میں احمد بن حنبل سے اور انہوں نے مرا بن عازب اور ابو سعید خزری سے نقل کیا ہے کیا یہ جملہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہا ہے تینتیسواں جب خدا کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا حکم ہوا اس وقت آ حضرت تو تشویش لاحق ہوئی وہ جانتے تھے کہ لوگ ابھی بھی جاہلی رسموں سے زیادہ نزدیک ہیں وہ یہی خیال کریں گے کہ رسول خدا اپنے خاندان کے افراد کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس غلط طرز فکری کی بنا پر طرح طرح کے ہنگامے برپا کریں گے لیکن خدا نے ان کو حکم دیا کہ اگر یہ کام نہ کیا تو عذاب ہوگا کنز العمال جد چھ سفا ایک سو تاریخ خلفا سیوتی صفا ایک سو چودہ منزل العبرار بدقشانی صفا بیس عدر منصور جد 2 صفا دو دوستی کا اعلان ایسا کوئی اعلان نہیں تھا جس کے بارے میں رسول خدا کو خوف لاحق ہوتا کیونکہ مومن کو دوست رکھنا اسلام کی ابتدائی تعلیم ہے اسی بات کو ابن عباس اور جابر بن عبداللہ سے حاکم حسکانی نے شواہد التنظیم میں نقل کیا ہے امر اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم سب و علیبر ہوں بے ودایت ہی نبی خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ علی کو لوگوں کے لیے امام معین کر دے اور ان کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ اس بات سے رسول خدا خوف لاحق ہوا چوتیسواں رسول خدا صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اس پورے واقع میں بار بار نصب استعمال کی ہے یعنی منسوب کیا ہے یہ لفظ امامت و رہبری کے ساتھ سازگار ہے نہ کہ دوستی کے لیے کیونکہ دوستی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتی ہے سید علی ہمدانی نے موت القربہ میں خلیفہ دو عمر سے یہ روایت نقل کی ہے رسول خدا نے غدیر کے دن فرمایا نہ رسول اللہ علی پالمن کن تو مولا فعلی مولا رسول خدا نے علی کو علامت و نما معین کیا اور فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے اگر اس جملے کو اس سے قبل تینتیس جناب ابن عباس سے نقل شدہ جملہ امیر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینس ابو علیہ نے علی سے ملا کر دیکھے تو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کس قدر واضح ہو جاتی ہے پینتیسواں روایت نقل کی ہے شیخ الاسلام ہموینی نے فرائد السمتین میں ابو ریرا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ غدیر میں جس چیز کا اعلان ہوا وہ خدا کی جانب سے آخری فریضہ تھا جس کو خدا نے لوگوں پر واجب کیا اس فریضے کے اعلان کے بعد آئے اکمال آج تمہارے دین کامل کر دیا نازل ہوئی یعنی جو چیز غدیر میں نازل ہوئی وہ اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی جبکہ دوستی کا اعلان کوئی نئی بات نہیں تھی اور نہ دوستی کا اعلان آخری فریضہ ہوگا اب صرف دو راستے رہ جاتے ہیں یا تو مولا کے معنی ولی اور اولا بن نفت کے کریں یا صحابی رسول ابور را دوستی کی تکزیب کریں چھتیسواں اگر مولا کے کریں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بیان کرنے میں لوگ خوف لاحق ہو جب کہ حدیث غدیر کے بارے میں ملتا ہے لوگ اس کے بیان کرنے سے ڈرتے تھے جب تک دریافت کرنے والے پر پورا پورا اعتماد نہیں ہوتا تھا اس وقت تک نقل نہیں کرتے تھے احمد بن حمل نے اپنی مسند جل چار صفح تین سو عفی میں اوفی سے نقل کیا ہے کہ میں زید بن ارکم کے پاس گیا اور کہا میرے داماد نے حضرت علی کے بارے میں غدیر کے تعلق سے آپ سے ایک حدیث نقل کی ہے میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں زید نے کہا تم اہل عراق میں دو رخی باتیں ہیں میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا میں نے کہا آپ میری جانب سے مطمئن رہیے پھر انہوں نے حدیث غدیر بیان فرمائی ابن عقدہ نے اپنی کتاب الولا میں مشہور تابعی سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ میں سعد وقاص کے پاس گیا اور کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا تم تو میرے چچا کے فرزند ہو ڈرو نہیں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث غدیر کا مفہوم ہرگز دوستی نہیں ہے بلکہ مضمون کچھ اس طرح سے ہے جو موجودہ حکومت کے موافق نہیں ہے اور جس کا بیان کرنا سیاست کے خلاف ہے اور جس کا بیان کرنا خطرے سے اعلی نہیں ہے یہ ساری باتیں ولات علی سے متعلق ہیں سینتیسواں نشین عرب جو اپنی سرکشی اور نافرمانی میں مشہور تھے ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور السلام علیکم مولانا کہہ کر سلام کیا یہ سن کر حضرت کو بہت تعجب ہوا کہ ان لوگوں نے ان کی ولایت تسلیم کر لی ہے۔ حضرت نے ان سے دریافت کیا میں کس طرح تمہارا مولا ہوں؟ ان کے سربراہ ابو ایوب انصاری نے فرمایا ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا یہ حدیث احمد بن حنبل نے ریاح بن حارث سے نقل کی ہے۔ تعجب ہے کہ عرب کے صحرا نشین مولا کے مانی ولی سمجھیں اور شہروں میں رہنے والے متمدین علمان ان کو درک نہ کر سکیں اڑتیسواں چودہ نمبر کے ذیل میں یوم رحبہ کا واقعہ نقل کر چکے ہیں اس مجمع میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس اصحاب نے واقع غدیر کی گواہی دی لیکن وہاں موجود انس بن مالک مرع بن آزم جرائر بن عبد اللہ بجلی زید بن ارقم عبدالرحمان بن یدلج اور یزید بن ودیہ جو غدیر میں موجود تھے ان لوگوں نے اس وقت گواہی نہیں دی حضرت علی علیہ السلام نے ان پر لانت کی اور فرمایا اگر ان لوگوں نے دشمنی اور اعنات کی بنا پر حق کچھ پایا ہے تو خدا ان کو مبتلا کر اس لانت کی بنا پر برا اور زید اندھے ہو گئے انس کو برس ہو گیا جرید مرتد ہو گیا مسند ابن حنبل جلد ایک صفح ایک سو المعارف ابن قطبیہ صفا دو سو اکتاون الصاف حلبی جد تین صفا تین سو دو الدین شیرازی جد ایک صفا دو اگر مولا کے مانی دوست ہیں اور لوگوں نے علی کو دوستی کو چھپایا تھا تو بہت سے لوگ اس لعنت میں مبتلا ہوتے صرف یہ چند افراد نہ ہوتے کیونکہ اس جرم میں تو بڑے بڑے شریک ہیں یہ لوگ جو ان مصیبتوں میں مبتلا ہوئے اس نے صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی اور جو لوگ آج کل چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنا انجام جانیں انتالیسواں غدیر کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہ تھا جہاں رسول خدا نے اپنے بعد حضرت علی کی ولایت و جانشی کا اعلان کیا ہوتا کہ علماء علیہ سنت بخیال خود اس ایک حدیث کی من مانی تفسیر و توجیہ سے مطمئن ہو جائیں اور اپنے رہبروں کو بچا لے جائیں بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی زندگی میں متعدد مرتبہ یہ بات لوگوں کے گوشت اور حجت الوداع کی واپسی میں غدیر خم میں اس کو نہایت صراحت و وضاحت سے بیان فرمایا تھا اور ہر ایک سے بیعت لی تھی رسول خدا نے اپنی بے ست کی ابتدا میں آیت و انذر عشیر تقل اقربین تر شعرا آیت دو سو چودہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت المطلب کے تمام فرزندوں کو جمع کیا دعوت کے بعد نبوت پر ایمان اور مدد کرنے کی دعوت دی اور فرمایا فایکم یعذننی الا قاز الامر الا ان يكون اخي ووصی وخلیفتی فیکم کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میرا بھائی وسی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہو 40ویں آدمیوں میں صرف علی علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اس کے بعد رسول خدا نے اعلان فرمایا ان ہاذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم فصموه الہ واتیو یہ میرا بھائی ہے میرا وسی ہے اور اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ حدیث غدیر کا اجمال ہے اور حدیث غدیر دعوت ذوالعشیرہ کی تفصیل ہے۔ اے اہل سنت حدیث غدیر کی توجیہ کر سکتے ہیں مگر دعوت ذلاشیرہ کی کس طرح توجہ و تعویل کریں گے یہ حدیث اہل سنت کے اکثر معتبر کتابوں میں موجود ہے الکامل جلد دوم صفح چوبیس تاریخ ابو الفدا جلد ایک صفا ایک سولہ شرح نژ بلاغا جلد تین صفح تین سو چو محمد حسین ہےکل الحیات محمد طب اول صفا ایک سو چار تاریخ تبری جلد دوم صفح دو سو سولہ و تفسیر تبری جلد نو دفعہ چالیس آدمیوں میں صرف علی علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا حدیث غدیر میں لفظ مولا کی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے جس کے بعد پھر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے شیخ الاسلام اموینی نے فرائد السلمت میں بزرگ کتابی جناب سلیم بن قیس سے روایت نقل کی ہے خلافت عثمان کے زمانے میں کچھ دو سو لوگ مسجد میں علمی گفتگو میں مشغول تھے اور قریش کے فضائل بیان کر رہے تھے ان لوگوں میں محمد بن ابھی بکر عبداللہ بن عمر تلحا، زبیر، مقداد ثابت عبدالرحمان بن مالک شریک تھے جب یہ لوگ قریش کے فضائل بیان کر رہے تھے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت امام حسن امام حسین عبداللہ بن جعفر خاموشی سے سن رہے تھے لوگوں نے حضرت علی سے کہا کیوں خاموش ہے آپ بھی کچھ بیان فرمائیے اس وقت حضرت نے فرمایا آپ لوگوں نے جو فضائل بیان کیے یا آپ سے یا آپ کے خاندان سے متعلق تھے سب نے کہا نہیں بلکہ یہ تو خدا نے محمد اور ان کے خاندان کی بنا پر عطا کیے ہیں حضرت نے فرمایا سچ کہا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ دنیا و آخرت کی جو بھی نیکی تم کو ملتی ہے وہ ہم اہل بیت کے واسطے سے ملتی ہے کسی اور ذریعے سے نہیں یہاں تک کہ گفتگو حدیث غدیر تک پہنچی حضرت نے فرمایا رسول خدا نے نماز جماعت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں تم کو معلوم ہے خدا بند عالم میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں سب نے کہا ہاں ہا یا رسول اللہ اس کے بعد حضرت نے فرمایا قم یا علی و کم تو فقال من کن مولا فعلی مولا اللہ علی کھڑے ہو میں کھڑا ہوا اور رسول خدا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اس وقت سلمان فارسی نے سوال کیا کس طرح کی ولایت رسول نے فرمایا بولے من کن تو اولا بھی من نفسا میرے ولایت کی طرح جس طرح میں ان پر سب سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں اتنی وضاحت کے بعد اب مزید کسی بحث و گپتگو کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کی ایک حدیث علی ابن حمید کرشی نے شمس الاخبار صفحہ 28 میں نقل کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے من کنت مولا کے معنی دریافت کیے گئے حضرت فرمایا خدا میرا مولا ہے وہ مجھ پر مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے اس کے مقابلے میں میرا کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں یعنی ان پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں میرے مقابلے میں ان کا کوئی ارادہ اختیار نہیں ہے اور جس کا میں مولا ہوں اور جس پر مجھے اختیارات حاصل ہیں میرے مقابلے میں اس کا کوئی ارادہ اختیار نہیں ہے علی اس کے مولا ہیں علی کو ان سب پر خود ان سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں علی کے مقابلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے سید علی حمدانی نے مودت القربہ میں اسی سے ملتی جلتی حدیث نقل کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر کے دوران ارشاد فرمایا اے لوگو کیا خدا مجھ پر اولا نہیں ہے وہ مجھے امر دیتا ہے اور نہ ہی کرتا ہے اور مجھے خدا پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس رسول خدا نے فرمایا جس کا خدا اور میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں یہ تم کو حکم دیں گے اور تم کو منع کریں گے تم کو انہیں حکم دینے یا منع کرنے کا حق نہیں ہے اس تفسیر اور وضاحت کے بعد بھی کوئی کسر رہ جاتی ہے جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی باتوں کو الویت دیتا ہے اور ان کی باتوں کو اپنی جان پر مقدم جانتا ہے اس لیے اس کے لیے زیبا نہیں ہے کہ مولا کی تفسیر ولی و حاکم کے علاوہ کچھ اور کرے مگر یہ کہ وہ اپنے کو زیادہ اقل مند جانتا ہو بہرحال جو لوگ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی غلط معنی بیان کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور اس تحریف کا رسول خدا کو کیا جواب دے سب اللہ محمد, وعال محمد